اور جب تمہارے حضور وہ حاضر ہوں جو ہماری آیتوں پر آمان لاتے ہیں تو ان سے فرماؤ تم پر سلام تمہارے رب نے اپنی ذمنہ کرم پر رحمت لازم کر لی ہے کہ تم میں جو کوئی نادان سے کچھ برائی کر بیٹھے پھر اس کے بعد توبہ کرے اور سنور جائے تو بے شک اللہ بخشنی والا مہربان ہے